من بسم اللہ الرحمن قل لا اقول, اقول اینبی ان سے کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے اختیار میں ہے اللہ کے خزانے تو مجھ سے کہتے ہو یہ دکھاؤ, یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرا اختیار ہے کسی شخص سے مطالبہ کیا جانا چاہیے اس کے دعوے کے مطابق میں نے الوہیت میں داخل ہونے کا کب دعویٰ کیا میں نے تو دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں عام انسان ہوں بشر ہوں مجھ پر وہی آئی ہے مجھے معمور کیا گیا ہے کہ تمہیں متنبع کر دوں وہ کام میں کر رہا ہوں لعقم ال اللہ میں تو نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں میرے اختیار میں ہیں ولا عالم الغب نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ غیب کا علم مجھے حاصل ہے ولاعقالقم ال ملک نہ میں نے تم سے کبھی یہ کہا ہے یا کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں ان اطب اللہ مایوہ اللہ میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شے کی کہ جو مجھے طرف وحی کی جا رہی ہے اوئی <الحلی> طویل <ستب> عامہ <العماخ> ولبیر کہیے تو پھر اب برابر ہو جائیں گے دیکھنے والے اور اندھے افلا تفکرون تو کیا تم تفکر نہیں کرتے غور و فکر سے کام نہیں لیتے ونزر بے ہی اب پھر یہاں بے پر زور دے رہا ہوں میں اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کر دیجئے آپ کا کام انتظار ہے تبشیر ہے اوپر آ چکا ہے وما نسر المرسرین اللہ مبشرین پہلے آ چکا ہے او ہی اللہ حادر قرآن رقم بے و بالا یہاں پھر آیا وہ یا خاف یو شرو اللہ رب خبردار کر دیجئے اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو کہ جنہیں واقع کچھ خوف ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لے جائے جائیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان میں بھی بہت کم لوگ تھے کہ جو باس بادل موت کے منکر تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں ہے قیامت ہے اٹھیں گے رب کے پاس جائیں گے لیکن وہاں ہمارے چھڑانے والے وہ ہمیں بچا لیں گے بنظر بہن لذین یار یوشر ولیون ولا شفیع ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی نہ سفارش کرنے والا اپنی ان مغالتوں کو رفا کر لیں ان غلط فہمیوں کو رفا کر لیں لال یا تقوم شاید کہ ان میں تقواہ پیدا ہو جائے شاید کہ وہ ڈر جائیں شاید کے خوف پیدا ہو جائے ولا تت الدل لذین یدغ و ربہوم بالغذات وشی اور مت دھتکاری آپ ان لوگوں کو کہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور وہ اس کی چہرے کی تعلیم ہیں اس کی رضا کے جویاں ہیں یہ اصل میں اشارہ ہو رہا ہے کہ تمام رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا خاص طور پر حضرت روح کے ساتھ بھی کہ جو بڑے بڑے سرداران ہوتے تھے قوم کے وہ کہتے تھے کہ اے روح ہم تو تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں بات کیا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں جب بھی آئے تمہارے پاس تمہاری محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے کمی کاری ملازم گھٹیا لوگ اب ہماری شایا نشان نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں یہی بات حضور سے کہتے تھے کہ آپ باتیں ہیں آپ کے پاس بات سمجھنے کے لیے کہ یہ آپ کے دلچسپ جو جمگٹا لگا رہتا ہے یہ ہمارے غلام لوگ ہیں یہ ہمارے جو ہے معاشرے کے پس طبقات ہیں یہ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں تو پھر ہمارے شاید نشان یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی موجودگی میں آپ سے بات کریں اس پر جواب دیا جا رہا اے نبی آپ ان کی باتوں سے کوئی اثر نہ لیں آپ خام اپنے ان ساتھیوں کو چاہے وہ غریب ہیں چاہے وہ پست طبقات سے ہیں لیکن ان کی شان یہ ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں ملاجات کرتے ہیں تصویر و تحمید کرتے ہیں اور وہ اس کے چہرے اس کے روئے انور کے تعلیم ہیں وہ اس کی رضا چاہتے ہیں اس کی خوشی چاہتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی جو ہے میشری نفس وغیرہ اور اللہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں جو ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تج نہیں ہے ماں علیہ کا بن آپ کے ذمہ ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے ممامن حساب کا علیہ منشی اور نہ آپ کا ان کے اوپر آپ کے حساب میں سے کچھ ہے یعنی یہ کہ یہ تو ہر شخص کو اپنی کمائی کرنی ہے آپ کے ذمہ آپ کا فرض ہے آپ کرتے جائیے جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کا حساب بھی اندازہ لے لے گا جو آپ کے پاس نہیں آتے ان کا حساب بھی لے لے گا ہر ایک کو اس کے طرز عمل کے مطابق وہ بدلہ دے دے گا نہ آپ ان کی طرف سے جواب دہ ہے نہ یہ آپ کی طرف سے جواب دہ ہیں فتح روزہ ہوں تو اگر خدا نخواستہ بالفرض آپ ان کے دباؤ میں آ کر اگر انہیں دور کر دیں اپنے سے دھتکار دیں فتکون من الظالمین تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے بزار کا فتر نہ اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے حق کہہ رہا ہے ایک شخص لیکن ہے مفلس اب وہ دولت مند جو ہے وہ مسکرائے گا اس کو دیکھو یہ مجھے سمجھانے آیا ہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں جوتیاں پٹخارتا ہوا آ گیا مجھے سمجھانے کے لیے اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے صحیح ہے یا غلط اس طرح ہم آزمائش کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے وہ کزالے کا فتح نہ ہوں اسی طرح ہم آزماتے ہیں بعض کو بعض کے ذریعے سے لے تاکہ وہ کہیں احاؤ من اللہ علیہ میں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا خاص انعام اور احسان ہوا ہے ہم میں سے اللہ کا احسان ہم پر ہوا ہے دولت مند ہم ہیں سردار ہم ہیں چوراہٹے ہماری ہیں حویلیاں ہماری ہیں یہ جو ہیں گرے پڑے طبقات کے لوگ کیا یہ ہیں کہ جو اللہ کا احسان اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا ہے یہ کہا کرتے تھے مکے کے لوگ بھی کیا اگر قرآن اللہ نے بھیجنا ہی تھا کتاب نازل کرنی تھی نبوت دینی تھی تو کوئی رج القلی عظیم یہ جو دو شہر ہیں مکہ اور تاریخ بڑے بڑے چودھری ہیں سرمایہ دار ہیں بڑے لوگ ہیں سردار ہیں ان میں سے کسی کے پاس بھیجتا مکہ کا یتیم جس کے پاس کوئی دولت نہیں بچپن مفلسی میں گزرا ہے سخت مشقت کے اندر جو ہے جوانی کا دور گزرا ہے جو جس کے پاس کچھ بھی نہیں کوئی عہدہ نہیں کوئی منصب نہیں قریش کا کوئی عہدہ حضور کے پاس نہیں تھا, نہیں تھا کوئی منصب نہیں تھا کوئی آپ کے پاس سرمایہ نہیں تھا آپ تو پیدا ہی ہوئے ہیں یتیم تو اس اعتبار سے کیا یہ رہ گیا تھا اللہ کے لیے بعض اللہ سما بعض اللہ ص اللہ, اللہ شا کری تو کیا اللہ تعالیٰ زیادہ واقف نہیں ہے ان سے کہ جو واقعات ہے اس کا شکر کرنے والے ہیں ایک اور جگہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ علم رسالت اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں اسے اپنی رسالت کا منصب کس کو دینا چاہیے کس میں اس کی صلاحیت ہے جیسے کے بارے میں لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے سرداری جبکہ ہمارے پاس دولت ہے اس کے پاس دولت نہیں تو کہا گیا تھا اسے جسم اور علم کے اندر اللہ نے بستہ یعنی کشادگی عطا فربائی وحزہ جاں کل لذین یو من اور اے نبی اس کے برعکس یہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ آپ دھتکار دیں ان کو اس کے برعکس آپ کی روش کیا ہونی چاہیے ان کو اور فقراء کے لیے وحزہ جہاں کل لذینہ یو جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں فقر السلام تو آپ ان کو سلام کہا کیجئے اور نے خوشخبری دیا کیجیے کتب عرب عالانفس رحما تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے اور تمہارے لیے خاص رحمت کا مظہر کیا ہے انہوں من عامر بنکور بہالتِن کہ تم میں سے کوئی بھی اگر کسی وقت کوئی برے کام کا ارتقاب کر بیٹھے جذبات میں آکر ناواقفیت سے جہالت میں سمتابہ امباد ہی پھر اگر وہ فوراً توبہ کر لے گا وہ اسلحہ اور استح کر لے گا فنہ غفور رحیم تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے یہ تمہارے لیے مزید خوشخبری ہے تہنیت اللہ کی طرف سے السلام الکم قطب اربکم علانفس الرحم من ان نہ جہال اطن سمتاب امن بادی واسلہ فن غفور الرحیم امکن ال آیات آگے محذوف ہے تفکر ہوں بےحا والے تستبین سبیر المجرمین اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے تاکہ یہ لوگ پر غور کریں تبکر کریں اور جب غور کریں گے تفکر کریں گے تو مجرموں کا راستہ ان کے سامنے کھل کر آ جائے گا کہ جس راستے پر ہم جا رہے ہیں وہ واقعی تر مجرموں کا راستہ ہے اور انی تو کہہ دیجیے مجھے تو روک دیا گیا ہے ان کو پوجنے سے کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا یہ لات ازامت ان کو میں نہیں پکار سکتا مجھے روک دیا گیا ہے مجھے تو حکم دیا گیا ہے لا تاجو ماللہ احدا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو اللہ تم اور کہہ دیجئے ڈن کے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا کا دلل تو اذن اگر ایسا کروں گا تو میں خود گمراہ ہو جاؤں گا وما ان من المحتین اور پھر نہ رہوں گا میں ہدایت والوں میں ربی اب اس کو ذرا نوٹ کر دیجیے کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک بڑی بیانہ پر ہوں میں جس راستے پر چل رہا ہوں روشن راستہ ہے میں اس کا باطن بھی جانتا ہوں اس کی حقیقت بھی مجھ پر منتشف ہے اور یہ بینہ اصل میں کیا ہے یہ جا کر آگے سورہ حود میں یہ بات زیادہ کھلے گی کہ بینہ جو ہے وہ ایک عام انسان کے لیے دو چیزوں سے بنتی ہے فطرت سلیمہ جیسا کہ میں نے شروع میں کیا تھا آپ سے فطرت سلیمہ عقل سلیم اس سے انسان ایک حد تک آ گیا پھر اللہ کی وحی جو آئی اس نے تصدیق کر دی یہ بینہ بن گیا اب اسی معنی میں پھر رسول اور پھر اللہ کی وحی مل کر بیانہ بن جاتے ہیں وہ لوگوں کے حق میں بیانہ اور خود اپنے حق میں بیانہ کیا ہے آپ کی اپنی فطرت سلیمہ اقر سلیم اور اس پر پھر وحی کی توثیق وحی نے آ کر ان کو اجاگر کر دیا ان حقائق کو جن تک آپ اپنی اکن سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں پہنچ چکے تھے قول انی بینت ربی کہہ دیجئے میں کوئی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں تم جو مجھ سے مطالبے کر رہے ہو مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہو میں تو اپنے رب کی طرف سے بیانہ نہ پڑھوں وہ تُم, تم نے اسے جوٹلا دیا ہے ماں ہندی ماتا تاجرو نہ میرے پاس وہ شے موجود نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ جلدی مچاتے تھے لے آئیے عذاب بہت سن چکے ہیں ہم کان پک گئے سن سن کر ہمارے عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب کہاں ہے وہ عذاب کہاں رکا ہوا ہے دس برس ہو گئے میرے پاس نہیں ہے میرے اختیار میں نہیں ہے وہ عذاب بھی آئے گا اللہ کے سے آئے گا جب وہ چاہے گا آئے گا ما اندی ما کستا جرون ابھی جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہیں وہ میرے اختیار میں نہیں ہے یعنی حکم اللہ اللہ فیصلے کا اختیار کل اللہ کے ہاتھ میں یا قص الحق وہ حق بات بیان کر دیتا ہے وہ خیر الفاصلین اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے کل لو انا اندی ماں تستا جلون اب اس میں وہ تلخی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ تم جو تنگ آ گئے میری باتیں سن سن کر میرے اندر بھی تمہاری تعریف سے بیداری پیدا ہو چکی ہے لو انا ہندی ماتون ابھی کہہ دیجئے اگر میرے ہاتھ میں ہوتا میرے اختیار میں ہوتا میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو لوگے ربرو بینی و بینک تم میرے اور تمہارے ماں بہن کبھی کا فیصلہ طے ہو چکا ہوتا میں تمہیں ابھی مزید ملت نہ دیتا تم اگر تمہارے کان پک گئے تو میں بھی تنگ آ چکا ہوں میرے بھی اب جو ہے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ ایک حد کو پہنچ چکا ہے داقد ربربین بینک میرا تمہارے ماں کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا و اللہ عالم اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے وہاں کا اندہ مفات اسی کے پاس ہے خزانے غیب کے یہ مفاتح جو یہاں جمع آیا ہے تو بفتاح کہتے ہیں کنجی کو اس کی جمع بھی ہے اور وفتا کہتے ہیں اس کو جس سے کھولا گیا یعنی خزانہ یہاں پر وفتا کی جمع ہے یہ مفاتح وہ ان دہ مفات اسی کے پاس غیر کے سارے خزانے ہیں لا عالم ہا اللہ کوئی جانتا ہی نہیں ان کو سوائے اس کے عالم و محفل بر باہر اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے ماتس کو تو منورقت من عالم ہا اور نہیں گرتا کوئی ایک بھی کسی درخ سے مگر علم میں ہے ولا ولا کوئی دانا نہ زمین کی تاریکیوں میں دانا گھستا ہے زمین کے اندر بیج کی شکل میں ولا رقبن نہ کوئی ہری چیز تر و تادا ولا یابس یاب سن چیز اللہ فی کتاب مبین ایک کتاب مبین میں سب کی سب موجود ہے یہ کتاب مبین اللہ کا علم قدیم ہے اللہ کا علم قدیم جس میں کہ ہر شے موجود ہے ما کان و ما یقون آنے واحد کی طرح وہ نذی طوفا کم بل ہے جب یہ لفظ یہاں پر آ گیا ہے وہ جو قادیانیوں کے ساری حباس کا توڑ جو ہے وہ جو میں نے وضاحت آپ کو بیان کی تھی کہ وفا یوفی وفی یا توفا اب یہاں آ گیا وحو الزی یا توفا کم بلیل وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت کیا وفات دیتا ہے کیا انسان بڑھ جاتا جان تو رہتی ہے شعور نہیں رہتا میں نے کہا تھا تین چیزیں ہیں جسم ہے جان, ہے جان ہے جان میں شعور ہے بڑا پیارا ایک شعر ہے فارسی کا جان جانیہ در جسم توں ادر جانا جسم کے اندر تو پنہا ہے جان جان میں وہ پنہا ہے تین چیزیں ہو گئی یا اس شعر میں وہ سے مراد کچھ اور ہے اس وقت میں اس پر نہیں جاؤں گا لیکن تین چیزیں سمجھ لیجئے جان جانا در جسم جسم کے اندر جان پنہا ہے تو در جان جانہ وہ جان میں نہا ہے اے نہا اندر نہا اے جانے جان یہ پھر کسی اور جگہ پر پڑھیں گے اس شعر کو انشاءاللہ اب سمجھ لیجیے ایک جسم ہے جسم میں جان ہے جان میں شعور ہے اصل ہے تو شعور ہے لہذا نیند میں صرف شعور لے گئے موت ہوئی تو شعور بھی لے گئے جان بھی لے گئے اور عیسا کو لے گئے شعور بھی لے گئے جان بھی لے گئے جسم بھی لے گئے تو توفہ جو ہے کل کا کل پورے طور پر ہوا ہے حضرت عیسی علیہ السلام کا ہمارا توفہ یہ توفی جو ہوتا ہے وہ تو ادھورا ہوتا ہے جسم میں یہیں رہ جاتا ہے جان اور شعور چلا جاتے ہیں اور نیند میں شعور چلا گیا وہ نبی یا توفا کو و یعنی ماجرا تم مل رہا گوی ہے جو تمہیں وفات دے دیتا ہے قبضے میں لے لیتا ہے یہ توفع رات کے وقت اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم کرتے ہو دن کے وقت یا بآسو کمفی ہے پھر وہ دوبارہ اگلی صبح کو پھر تمہیں اٹھا دے گا یق دا اجر المسماں تاکہ وہ تمہاری جو مہلت ہے وہ پوری ہو جائے یعنی روزانہ ایک طرح سے ہم موت کی آگوش میں چلے جاتے ہیں آدھی موت تو ہے نیند کسے کہتے ہیں آدھی موت ہے. یہی وجہ ہے کہ جو دعا ہے صبح کوٹنے کے وقت کی جو مصنون دعا ہے الحمد للہ بادما شل شکر اور کل حمد کل تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارث کر دی تھی نیز جو ہے وہ موت کی بہن ہے اور اسی طرح اٹھنا ہے اللہ کی طرف یہ بڑا ایک عجیب نقطہ ہے اس ذہن میں اس کو اپریشیٹ کیجئے جو سب صبح آنکھ کھلتے ہی جس کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہوں الحمد للہ نذی اہیانی بادما ماتانی نشور قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا اس کی زبان پر یہی ترانہ خود بخود آ جائے گا اس وقت ہوگا وہ ست فیصد درست الحمد للہ اہل آہیا بادما ماتانی النشور کیونکہ عادت پڑی ہے ہمیشہ کہا ہے جیسے ہی شعور آیا الحمدللہ للہ احیانی بعدما ماتنی بادما ماتانی و تو یہ وہ ترانہ جو ہے جو کہ باس بادل موت کے وقت ہماری زبان پر ہوگا اس کا ریہرسل ہے جو آپ روزانہ کریں گے اگر یہ عادت پختہ کر لیں وہ الزی کا تمفا تم بل لے لے یار تم بل نہ سما الہ برج پھر اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے سم ما یونپ دے ہو پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے وہ پائے بارش اور وہ اپنے بندوں پر یہ لفظ کئی مرتبہ آیا ہے اس صورت کے اندر اللہ پوری طرح غالب ہے قابو یافتہ ہے اپنے بندوں پر وہ علیکم حفظ اور وہ تم پر نگہ بھیجتا رہتا ہے ہر انسان کے ساتھ فرشتے باڈی گارڈ کی حیثیت سے موجود ہیں اس لیے کہ جب تک اللہ نے اجر معین رکھی ہوئی ہے اس وقت تک تو زندہ رکھنا ہے وہ زندہ رکھنے کے لیے حفاظت حفاظت کرنے والے نگہ بان وہ جو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا بساؤ تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گاڑی ایسے سناٹے سے آپ کے ساتھ سے گزری ہے کہ معلوم ہوتا ہے کسی نے ہاتھ دے کر آپ کو بچایا ورنہ بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا تو کوئی ہے جب معلوم ہے کہ ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو بچانے والے فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں حتہ الا جاد موت یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تبفت ہو رسولنا یا پھر توفع آ گیا اب یہاں پہ شعور اور جان دونوں جائے گا تبفت رسولنا تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں وہ ہم لو اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے کوئی کوتاحی نہیں کرتے جو حکم آیا جب آیا سمۃ مولہ بالحق پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اب اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے برحق سچا آگاہ ہو جاؤ فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے حاکمیت اسی کی ہے حکم اللہ للہ. یہ دوسری مرتبہ آیا یہاں وہ ہوا اصر اور وہ حساب کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر تیز ہے یعنی اسے دیر نہیں لگے گی اس کے کمپیوٹر جو ہیں وہ کوئی بہت ہی سپر کمپیوٹر جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے المینج جی کو میں ظلمات باہر تدر تدر رہوں خفیہ ان سے پوچھے کون تمہیں نجات دیتا ہے اندھیروں میں سے وہ تاریکی کے ہوں یا سمندر کے سمندر میں دے رہا ہے کشتی چل رہی ہے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اوپر بادل بھی ہے اب اس وقت انسان کو کچھ نہیں سوچتا ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا کون تمہیں پھر بھی بچاتا ہے وہاں مئی ہوں کو اسی طرح کوئی قافلہ ہے بھٹک گیا ہے اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے تو اب یہ کہ اندھیرے کے اندر بھٹک رہا ہے نہ دائیں کا نہ بائیں کا پتا نہیں ہر درخت معلوم ہوتا ہے کوئی آس ہے کوئی بھوت ہے جنہیں چلا رہا ہے پھر بھی اللہ بچاتا ہے تمہیں منجی کم منترو ماتل بر بہر تدرو رہوں تدرو اس وقت تو تم پکارتے ہو اللہ کو بہت ہی گڑ ہوئے اور دل ہی دل میں خوفیا خوبیا اللہ بچا دے اے اللہ اس وقت کو راستہ بنا دے کوئی دستگیری ہو جائے کسی طرف سے روشنی ہو جائے نہیں ننجا منہا گئی اور کہتے ہو تم دل میں اگر اللہ نے ہم کو اس سے بچا لیا نجات دے دی لن اکونن من الشاکرین پھر تو اب باقی زندگی تو بالکل اللہ کے شکر گزار بندے بن بند کر ہم گزار دیں گے اللہ تعالیٰ پھر نجات دیتا ہے تمہیں اس سے مبین کل مل اور ہر کرم سے ہر تکلیف سے پھر اس کے بعد تم پھر شرک شروع کر دیتے ہو پھر تمہیں اپنی دیویاں دیوتا اپنے آلیہ اپنے چودھری اپنے سردار یاد آ جاتے ہیں کل ہو